اللہ رب العزت نے قرآن مجید قربان حلیب کے مقام پر دو قبل کے بندوں کا کیا. فرمایا وہ نہیں اللہ کہ میں یور جگو کا پود ہوں لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کی باتیں آپ کو بڑی اچھی اور بڑی بھلی لگتی ہیں ان کے زبانی دعوے بڑے بلند ہیں وہ باتوں ہی باتوں میں اصلاق کے بہت بڑے خیر خاں اور بہت بڑے ٹھیکیدار یوجو کا اولو پھر حیات دنیا دنیاوی زندگی میں اس کی باتیں بڑی بھلی بڑی اعلی بڑی شاندار محسوس ہوتی ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ سب اس سب کچھ کے باوجود وہی رشید اللہ عالمافی فلتے اور جب وہ اپنی باتوں کو بیان کرتا ہے زبانی دادے کرتا ہے تو اس وقت اپنے دل کی بات پر اللہ تعالی کو گواہ بناتا ہے اعلیٰ کیسا ہوا اللہ ترخی خاص یہ بہت سخت جھگڑا چکا ظاہر کچھ کرتا ہے باصل سے کچھ اور ہے وحید طلح وحیدہ طلّہ صحافی دفیہ وہی ہو فساد اور پھر جب یہ آپ کے پاس اٹھ کے چلا جاتا ہے تو زمین میں فساد سفا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالی کی ناپروانیاں اللہ کی حکم اسلام کو اہل اسلام کو نقصان پہنچانے والے کام یہ کرتا ہے اللہ فتاعت اللہ یوفیق الفساد اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اس کی جی کوششیں کیا ہے لیکل ہر تاون نسل تاکہ کھیتوں کھلیان وہ بھی تباہ ہو برباد ہو جائیں نسل انسانی ہو بھی تباہ ہو اللہ اللہ یوفیف الفساد اللہ تعالیٰ ایسے فساد کو پسند نہیں کرتا وہ کافی اور جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جا آساد عزت عسم اس کی عزت اس کو گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے اسے کہا جائے کہ بعد آ جاؤ ایسے کاموں سے رک جاؤ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ کہتا ہے اگر کہ میں یہ کام نہ کروں تو معاشرے میں میری عزت نہیں رہتی ہے آدھا تو عزت اس کو اس کی عزت گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے جہنم ایسے بندے کو جہنم کافی ہے والا محات وہ بہت برا ٹھکانا ہے دوسرے فرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جانوں کا سہدا کر لیا ہے وہ بہت اللہ تعالیٰ کی رضامندی اللہ کی خوشن دی چاہتے ہیں ص اللہ رو پھر اللہ ایسے بندوں پر بڑی رحمت بڑی رحمت بڑی نرمی کرنے والا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہی دو طرح کے افراد پائے جاتے ہیں دعویٰ دونوں کا اسلام والا ہے کہلاتے دونوں اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن حقیقت حقیقتیں وہ اللہ رب عالمی ہی بہتر جانتا ہے زبانی کلامی اسلام کے دعوے کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لیکن وحدہ طلح صحاف العرفی پھر یونی ویکل اردا ون نسل زمین میں سردار کپا کرنا اسلام کو بدنام کرنا یہ ان کی زندگی کا مشن ہوتا ہے اور پھر جب اس کو سمجھایا جائے گا انفیر اللہ حصہ فل پھر کہا جائے اللہ تعالیٰ سے ڈر جا آخا فضہ تو پھر وہ اپنی مجبوریاں پیش کرنے لگتا ہے پھر اس کی ترقی آپ کو جایا کرتی ہیں اس کے زبانی دعوے کچھ اور تھے لیکن عملی زندگی میں اس کی ترقی کچھ اور ہوا کرتی ہیں وہ اسلام کو اس وقت تک مانتا ہے اسلام پر اس وقت تک عمل کرتا ہے جب تک اس کے مفادات کے زد نہ آتی جب تک اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو کسی قربانی کا بندوبست نہ کرنا پڑتا ہو لیکن جہاں اسلام کے لیے قربان ہونا پڑے اسلام کے لیے کچھ چھوڑنا پڑے اسلام کے لیے اپنی دنیاوی مفادات کو کر کے صرف آخرت کو ترجیح دینے کی باری آئے وہاں پہ اس کا معاملہ کچھ ہو جاتا ہے پھر وہ ہاتھ پیچھے پھینک دیتا دنیا میں جھوٹی عزتیں رکھنے کے لیے جھوٹے دنیاوی مفاد کے لیے وہ اپنے اسلام کو قربان کر دیتا ہے پھر وہ اسلام سے ہاتھ پیچھے پھینک لیتا ہے وہاں پر اسلام سے فوری کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں یہ میری عزت کا مسئلہ ہے یہ میری برادری کا مسئلہ ہے یہ میرے خاندان کا مسئلہ ہے نہیں یہ میرا فیصت نہیں ہے پھر عظیم عظیم اس کے بہانے سامنے آنے لگتا آج دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے کی حالت ایک کاروباری ملازم دکاندار یا فیکٹری کارخانے کا مالک یا ایک دن بھر مزدوری کر کے دینی بچوں کا پیٹ پالنے والا کیا حالت ہے سب کی آزاد کی آواز فلاح ائی علام اس کے کانوں میں آتی ہے اس کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے ایسا نہیں اگر میں اپنی دکان چھوڑ کے جاؤں گا لاس ہو جائے گا ڈھاٹا پڑ جائے گا کے بعد اس کے پاس کوئی گاس بھی نہ آئے پیسا مکھیاں مارتا رہے لیکن ذہن بنایا ہے شیطان نے ضرورت ہو حیات دنیا دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں اللہ تعالی کے بارے میں کہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے نہ یا غروت نہ لیکن ہم دھوکا کھا چکے ہیں سمجھتے ہیں کہ نمازوں کو ترک کر کے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے اپنے کاروبار میں جمے رہنا ڈٹے رہنا بیٹھے رہنا دھوپ میں جل کر مزدوری کرتے رہنا شاید یہ ہماری روزی اور رزست کا بہانہ بن جائے گا اللہ کے اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ دیا ہے بمان اللہ زمین میں چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہے کسی بھی انسان کے ذمہ نہ اس کا اپنا رزق ہے نہ بیوی کا رزق ہے نہ بچوں کا رزق ہے نہ والے بہن کا رزق ہے کسی بھی جاندار کے ذمہ میں نہ اس کا اپنا رزق ہے نہ کسی اور کا رزک رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے اور ان کے ذمہ کیا ہے خرق کو جنہیا ان جن کے دن صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث بدلی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جتنا آدم سفر عبادت ہی اے ایازم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال ہم اللہ صدرا کا وینا میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا سدا فخر تیری ضروریات میں پوری کروں گا اللہ کی عبادت کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے ذکر اذار کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے دین کو سیکھنے کے لیے ذکر کی نقلوں میں بیٹھنے کے لیے اللہ تعالی کے دین کو سمجھنے کے لیے وقت نکال ہم اللہ صدرہ کا دینا تیرا سینہ غنی ہو جائے گا وہ سودہ اور ضروریات تیری پوری ہو جائے گی سب سے بڑا مسئلہ جو لوگوں کا ہے کہ میری گھریلو ضروریات میری خاندانی ضروریات میری معاشی ضروریات میرا کھانا پینا رہنا سہنا پہننا آنا جانا گھومنا پھرنا یہ ساری ضروریات جدید دور کی جدید سہولیات یہ سب مجھے ملنی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عبادت کے لیے وقت نکات دل کا غنی ہو جائے گا ضرورتیں تیری پوری ہو جائیں گی وہ اللہ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا املا کا شگلا پھر معاملہ کیا بنے گا کہ تیرے ہاتھ کو میں کام کاج میں مشغول کر دوں گا کمائے گا سارا دن مزدوری کرے گا 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا دن ہے لیکن 18-18 بیس تیس گھنٹے دکان پہ ٹائم دے گا بہت کچھ کما کے گھر لے کے آئے گا لیکن گھر لاتے ہی بنے گا کیا کبھی بیوی بیمار ہے کبھی بچے بیمار ہیں کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کبھی کوئی بہت ہو گیا ہے کبھی کھلا ہو گیا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے سارا پیسہ یوں بھی لگ جائے دن ڈھانپنے کے لیے جسم کو ٹھکنے کے لیے کھلا کپڑا بھی اثر نہیں آتا دیکھتے نہیں بڑے بڑے کمانے والے پہننے کے لیے کیا ہے تن سی پینٹ جس کے اندر اس کے ہپس چلتے پھرتے لوگوں کو نظر آتے ہیں سی شرط جس نے اس کے جسم کے جب چکنجا پھنسا ہوا ہے کھانے کے لیے کیا ہے ابلے چاول دال برگر نان بسکٹ کوئی کام کی چیز حلف سے نیچے نہیں اترتی اگر کبھی کھانے کو دل بھی کرے تو شاستر مانا چاہتے ہیں تمہیں بلا بھی نہیں کھانا بلا بھی نہیں کھانا بلا بھی نہیں کھانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی اگر تم نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا کا شکلا میرے ہاتھ کو کام کاج میں مشغول کر دوں گا والم اسودہ فخر ضرورتیں تیری پوری نہیں ہوگی میں ضروریات پوری نہیں کروں گا اور جس کی ضروریات اللہ تعالیٰ پوری نہ کرے کون ہے جو اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیں اللہ ملاما آصف صاحب فی النا والا فرغ جلدی دن پہ جاتی ہے اللہ جس کو تے دے, دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا اس سے تو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا کوئی جتنا مرضی پڑا ہو جائے کسی کی بڑائی تیرے مقابلے میں کسی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا رسول اللہ احمد آخر آپ ہما ہوں جس آدمی کی فکر یہ ہو کہ میری آخرت سمجھ جائے جہاں ہو بنا بی ہوتی اللہ اس کے دل کے اندر ونا پیدا کر دیتا ہے وہ جمع نہ اس کی مصروفیات اللہ تعالیٰ کام فرما دیتا ہے وہ آت اس دنیا وا دنیا ظہری ہو کے اس کے پاس آتی ہے سمن کا نا پھر دنیا ہما ہوں اور جو آدمی دنیا کے پیچھے پڑ جائے آخرت کو بھلا دے اللہ تعالیٰ کے حکامات کو پسے کچھ پس ڈال دے پھر جاہے اللہ ہوں فکراہی ہو نہیں اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی اس کی تقدیر میں فاقہ لکھ لکھتے پھر وہ اپنا سبے پر قرار رکھنے کی خاطر فضول یاد کے اوپر آتا ہے اوقات نہیں ہے موٹر سائیکل لینے کی لے کے گار پھرتا ہے پھر اس کو چلانے کے لیے اپنی ساری تنخواہ وہاں چھوڑنے گا دنیا کی جھوٹی عزتیں جھوٹے چاہو جلال اور جھوٹی حرکتوں کو پانے والوں کا یہ حال ہوتا ہے پھر اس کی زبان پہ ہمیشہ رونا دھونا رہتا ہے کیا کریں پوری نہیں پڑتا مہنگائی بڑی آ گئی ہے بلا ہو گیا ہے بلا ہو گیا پوری نہیں پڑتی جاہر اللہ ہُ فقڑا ہوں اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان فکر واتا لکھ دیتا ہے وہ فراہم شملہ ہوں پھر مصروفیت اس کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے وہ آخرت کو بھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی طرف پھر توجہ کرنے کا موقع ہی نہیں دے دل سیاہ ہو جاتے ہیں مصروفیات اس کی بڑھ جاتی ہیں اللہ کی یاد کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا اللہ کی یاد تو بہت دور کی بات ہے دیوی بچوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں بچتا آدھی رات کو گھر آتا ہے بچے سوئے ہوئے دیکھ کا پھر چاٹ کے لیٹ جاتا ہے صبح سو رہے ہوتے ہیں یہ اس کے پھر چلا جاتا ہے چل رہا ہے ہی شعلہ اللہ تعالیٰ اس کی مصروفیات کو بڑھا دیتے ہیں کاج اس کا بخیر دیتے ہیں مہینہ مہینہ دو دو مہینہ کئی سال سال تین تین سال ملک سے باہر شہر سے باہر گھر سے باہر یہ بھی زندگی ہے لوگ ہر رہا ہے شملہ برف یا کسی بھی نہ دنیا ان کا محکوم گرانا دنیا اس کو وہی دلتی ہے جو اس کے مقدر میں ہو جتنی اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھتی ہے اس سے زیادہ دنیا نہیں کما سکتا غرت ہوحیات دنیا دنیاوی زندگی نے سوٹے میں مبتلا کر کے رکھا ہوتا پل رہا آخر عزت ملے یہی بندہ جو ہر وقت مہنگائی کا رونا روتا ہے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے اس کو کہا جائے پکا کر دو خیرات کر دو غلام صاحب مسجد کا ہونے والا ہے وہ کروا تو کہتا ہے جیب میں پیسہ نہیں ہے بچہ کچھ ہے نہیں مسجد کو کیا دے آپ کچھ بھی نہیں ہے بہانے بناتا ہے اللہ تعالیٰ نے قانون میں قبر کیا ہے صبح صبح دو پر اس کے آپ ہیں کہتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ عملہ منفقا قن اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بدلا دے دے دوسرا عدیم کہتا ہے پھر دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ آتی ان سے کم سارا پام اہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا اور ہاتھ کو روک کے رکھتا ہے اس کا مال سلف کر دے پہلا فرشتہ اس پر آدمی کہتا ہے پھر اس کا مال سلف ہوتا ہے ضائع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے اللہ کے راستے کے دینے کے لیے راضی نہیں لیکن اس کا مال طلب کیسے ہوتا ہے شادی بیاہ کا موقع ہو پھر اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے فضول خرچیاں اپنی بام عروج کو پہنچی ہوئی شادی والے گھر کا اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا وہاں پر شرکت کرنے والوں کا ہو جاتا ہے وہ ایک دلہا اور ایک دلہن جن کے لیے کوئی دو چار سوٹ درکار ہیں ان کا اتنا خرچہ نہیں جتنا شادی کے شرکت کرنے کے لیے یہ اپنا پورا کرواسا پورا کھرانہ لے کے جاتا ہے سب کپڑے سر رہے ہیں کھلا ہو رہا ہے کھلا ہو رہا ہے اور پھر شادی ہے لہذا بچوں کو خرچہ بھی چاہیے ہزاروں کے حساب سے پھر وہ چہلانا ہندوانہ اور سو ماپ نیونرے سلامیاں سود در سوز حرام کی چکی اس میں قصہ ہے اور پھر پڑھا چڑھا کے کستا ہے ناپ پوچھا رکھنے کے لیے جب کو کہا جائے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے کہتا ہے اچھا اگر میں سلامی میں نے نہ دی نیوندرا میں نے نہ دیا پھر میری برادری کیا کہے گی محاصرہ کیا کہے گا آخا دا عزت گناہ کرنے پر اس کی عزت اس کو مجبور کرتی ہے شادی بیاہ والا کل پور یاد سے ایسا ہوا نائٹنگ مجوسیوں کی طرح بے انتہا گانا, کنجر پانا انتہا رقے کا لیکن یہ سب کچھ کیوں ہے آج ہمارے معاشرے کا یہ حصہ ہے یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے ہاں اسلام نے ایسا کلچر نہیں کیا نہ اسلام ایسی و ثقافت چاہتا ہے جب اس کو کہا جائے کہ یہ بانڈ پن بان مراسی گنا نہ دکھا کنجر خانہ نہ کر کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے بیٹے کی شادی ہے اس نے خوشی بھی نہیں کی صرف اپنے ملنے والے یاروں دوستوں کو رانی رکھنے کے لیے ان کے درمیان اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے وہ گناہ والے کام کرتا ہے وہی رافیل اللہ فل جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے درجہ آخر عزت عزم اس کی عزت اس کو گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ اپنا نام باقی رکھنے کی خاطر گناہ والے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاس بہ ایسے بندے کو جہنم کافی ہے وہ لفیشن ہاتھ بہت پورا ٹھکانا ہے اللہ کو ایسا اسلام نہیں چاہیے لولہ لنگڑا اسلام ناک کان کٹا اندھا کانا اسلام اللہ کو نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ وہ اسلام چاہتا ہے جو اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اللہ سے نام دیا ہے ایسا اسلام جو صرف اس کے ذاتی مفادات کی خاطر استعمال ہو یہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کا نام دیتا ہے آج ہمارے دلوں کی کیفیت دلوں کی حالت کیا ہو چکی ہے کہ جیب سے سو پچاس کا نوٹ گر جائے سارا دن پریشان پتہ نہیں کدھر کیا بڑی مشکل سے کمایا تھا چاہے حال طریقے سے کمایا تھا چاہے آلات طریقے سے کمایا تھا کما لیا تھا جہاں کدھر گھر میں سارے بچوں کو پیٹنا شروع کر دیتا تم نے تو ہی نکالے گے کبھی کسی سے پوچھتا ہے کبھی کسی سے پوچھتا ہے تم نے دیکھے تو نہیں کیا بات ہے آج سو پچاس لیکن اسلام وہ سارا گھر سے وقت ہو جائے جسم سے اتر جائے کوئی پرواہ نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی افسوس نہیں اسلام کی مساجد گر جائے اسلام پر کافر حملہ آور ہو جائیں مسلمانوں کا قتل عام کر دیں یہ اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ کہتا ہے کہ میرے گھر کا چولہا تو جلتا ہے یہ آج ہمارے مسلم محافرے کی حالت ہو چکی ہے زبانی زیادے اسلام کے خاص دیکھتے ہیں اسلام کی سربلندی کے کہ اسلام غارے بانا چاہیے اسلام چھانا چاہیے ملک میں اسلام نافذ ہونا چاہیے لیکن پانچ چھ فٹ کے سٹ پہ اسلام نافذ نہیں ہے نہ چہرہ مسلمانوں والا نہ لباس مسلمانوں والا نہ ہیجامت مسلمانوں والی نہ چال ڈھال مسلمانوں والی نہ اندازے مختار اندازے کلام مسلمانوں والا نہ اخلاق کردار اسلام والا اور اسلام کا داغے دار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آپ کو چہندم بلا فیصل میں ہاتھ ایسے بندے کو جہنم کافی ہے یہ بہت برا ٹھکانا ہے ہاں اللہ کے قدوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں امر بات اللہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کر چکے ہیں اللہ کی رضا مندی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے ایسے بھی لوگ اس محاصرے میں موجود ہیں ابن عمر بلی اللہ تعالی عنہ یہ عرب کا شہزادہ ہے ایسا لفاس پہنتے تھے جو عرب میں اور کوئی نہیں پہنتا تھا ایسی خوشبو لگاتے پوری بانٹی میں کسی کے پاس وہ خوشبو نہ ہو دی. لیکن جب اسلام قبول کیا حالت کیا ہے جسم کے اوپر دانت لپیٹا ہوا ہے کانٹے لگا کے اس کو جوڑا ہوا ہے اور وہ بھی پورے جسم کو ڈھانپ نہیں رہا کمر کو جھکا کے چل رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ نے مستحب کو دیکھا آپ کی عادت تھی کہ مستحب کو دیکھ کر آپ اسکرا دیا تھا لیکن ایک وقت آپ نے دیکھا آپ کی آنکھوں کے آنسو نکل آئے صاحب کیا وجہ ہے آج کلاس معمول آپ رو دیے کہ یہ مستحق کی وہ پچھلی زندگی یاد آ کہ جب یہ مستحب اس واسی کا شہزادہ ہوا کرتا تھا اعلیٰ ترین کو صاف اعلیٰ ترین نکال کا لیکن آج اسلام کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس کے پاس تن دامنے کے لیے پورا کپڑا نہیں یہی مس شہادت ہوتی ہے صرف ایک کپڑا جسم جسمتے ہے ایک کپڑا اسی کا کفن بنایا جاتا ہے پاؤں تھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے سر تھامتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں ارے غریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ کا آپ کو انخر اور اس کے پاؤں کے اوپر انخر نامی کھات ڈالی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ ڈالا تھا اللہ کے ساتھ سودے کر لیے میدان سجا ہے بار ہو رہا ہے تیر ایک آتا ہے ایک صحابی کی شہرت پہ لگتا ہے اس کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں پوسطو اور ردل کابا ردا کی قسم میں کامیاب ہو گیا تیر لگا ہے جان سے ہار رہا ہے گول کا پھوارا چھوٹا ہے کہتا ہے اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا انہوں نے کامیابی کا مایاز کیا سمجھا تھا آج ہم نے اور آپ نے کیا سمجھا ہمارے نزدیک کامیابیاں کیا ہیں ہمارے نزدیک سود و پلاح کے معیار کیا ہیں خیر و سر کے پیمانے کیا ہیں دوستی دشمنی کے انداز ہمارے کیا ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورے قبیلے خاندان سے کٹ کر ہجرتے کر کے مدینہ میں پہنچایا کرتے ہیں آج مجھے اسلام پہ چلنے کے لیے اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے تھوڑی سی دکھ اٹھانی پڑے میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ نہیں اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہونا چاہیے اسلام کو دیکھا دیکھا نرم نرم ہونا چاہیے یہ آج ہماری ریلیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہوا مین اناس میں پھر امراط اللہ لوگوں میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا رضامندی کو چاہنے کے لیے رس کی رضا کے اصول کی خاطر اپنے ہاتھ کو بیچ ڈالا ہے اللہ مند <عِبَاد> القاعث ہاں جو بندہ یہ کام کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ اپنا تن من لٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ کی جنتوں کے رسول کے لیے وہ تمام سر دنیا مفادات کو برائے ساتھ رکھ دے گا واللہ رعوکم بالعباد تم کہ رب اس پر راضی ہوتا ہے اس پر نرمی کرتا ہے رحمتیں اسی پر بتا ہے یا تو اللہ دینی نام اور سلمی کا ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ جز بھی اسلام اللہ کا تعالیٰ تو نہیں چاہیے اسلام کے کچھ احسامات پر عمل کیا کچھ کو چھوڑ دیا رمضان کا مہینہ آیا بس میں آباد قرآن کھول کے دیکھ کے کلاوٹیں شروع ہو گئی رمضان گزرا پھر پاؤں کے بند یو چیا میرون باز اس کی ساتھ بتخ کیا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد احکامات کو مانتے ہو اور بات کو چھوڑ دیتے ہو یاد رکھنا سماج ازاؤ میں یقاندانی کا بالکل اللہ فضی الفیاتی تم میں سے جو بندہ بھی ایسا کام کرے گا وہ دنیا کے اندر افواہ ہو جائے گا یوم الیامتون علاشن آداب اور قیامت کو بھی سخت ترین عذاب سے دو کیا جائے گا آج مجھے قوف مسلمانوں کی ذلت اس کی وجہ